رحمان کبلا مفتی صاحب میرے پاس ہے آپ نے آپ کو سلام کہا ہے تمام حاضرین ناصر کو ان کا سوال یہ ہے کہ یہ سید کتب کون ہے اور اس کا عقیدہ کیا تھا سید کتب جی کبلا جدا کلام سید کتب اصل میں اخوان المسلمین بنانے والا مصری عالم تھا حسن بننا کا ماننے والا تھا اصل تو حسن بننا تھا نا تو اس کے عقائد میں معمولی سا تجر آیا حسن بننا تو صحیح علقیدہ آدمی تھا تو بعد میں اس کے عقائد میں کچھ معمولی سا جو ہے وہ تغیر آیا تھا اس لیے علماء اہل سنت نے اس کو, کو خاص پسند نہیں کیا لیکن بننا کا تعلق جو تھا علماء اہل سنت سے تھا مولانا عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا شاہ نورانی کے والد محاجد سے ساتھ ان کا تعلق تھا ملاقات بھی تھی خامات منایا کرتے تھے لیکن اس کے بعد چونکہ پھر مرور زمانہ سے ان کے عقائد میں کچھ فرق آتا گیا اور وہ جیسے مدودی کے عقائد ہیں کچھ ان سے وہ متاثر ہوئے اور ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہوا اس کی کوئی خاص ایسی گستاخی میری نظر سے بہرحال نہیں گزری اور نہ ہی کوئی اتنی زیادہ میں نے بہرحال کتابیں پڑھی ہیں موت قسم کا آدمی تھا اخوان المسلمین کا ایک لیڈر تھا جن کی تحریک صرف یہ تھی کہ دینی اقدار پر عمل کیا جائے جسر میں ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور پھر ان کے لوگوں کو سزائیں ہوئیں ان میں یہ کتب شاہ کتب بھی تھا تو اس کو بھی وصولی دی گئی